پہلی فاؤنڈیشن ہم نے دیکھی وہ ہے توبہ نجات کے لیے اور آج جو دوسری فاؤنڈیشن ہم دیکھیں گے وہ ہے ایمان یہ ہونا تین باپ سولہ آئے یہ تو آپ کو زبانی آتی ہے سر نجات کے لیے جو ایمان چاہیے اس کو سیونگ فیت کے کون سا ایمان نجات بخشنے والا ایمان ہیلنگ کے لیے جو فیت چاہیے اسے ہیلنگ فیت میریکل کے لیے جو فیڈ چاہیے اسے میریکل فیت ہے. نجات کے لیے جو ایمان چاہیے وہ کون سا ایمان ہے سیونگ اور سیونگ فیڈ کیا ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں یا یقین رکھتے ہوں کہ ہم گناگار ہیں اور یسو مسیح ہمارا نجات ہے سیونگ فیڈ بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ نجات نہیں پائیں کیوں نہیں پائیں گے کیونکہ وہ سیونگ فیت نہیں رکھتے لیکن نجات کے لیے سیونگ فیتھ کی ضرورت سم ٹائمز آپ عبادات میں دیکھیں گے لوگ آتی ہیں میٹنگ میں وہ شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں وہ شفا پاتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں لیکن وہ نجات نہیں پاتے وہ اپنے حالات کے لیے جاب کے لیے کسی اور چیز کے لیے فیت رکھتے ہیں اور وہ انہیں مل جاتا ہے لیکن نجات نہیں ملتی ہے نجات کے لیے نجات بخش ایمان تھے سیونگ فیتھ جب آپ کسی گناگار کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کریں کہ اس کو سیونگ فیتھ ملے اس میں ایمان پیدا کر اور نجات کے لیے ایمان پیدا کر تاکہ یہ نجات پڑ کیونکہ ایمان جو ہے وہ نیچرل چیز نہیں ہے جب انسان بنایا گیا تو اس کو ایمان کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ گنا نہیں تھا ہی واز پرفیکٹ پرفیکشن میں ایمان نہیں چاہیے اس لیے آسمان پہ بھی ایمان کی ضرورت نہیں ہے جو آسمان میں داخل ہوں گے ڈونٹ نیٹ فیتھ کیونکہ وہ پرفیکشن میں داخل ہو جائیں گے تو جب انسان بنایا گیا تو وہ کامل تھا نہ گنا تھا جب گناہ نہیں تھا تو اس کو نہ توبہ کی ضرورت تھی نہ شفا کی ضرورت تھی نہ کوئی کمی آنی تھی اس کی زندگی میں اس کو ایمان کی ضرورت نہیں اسی لیے ایمان رکھنا مشکل کیونکہ ایمان ہمارے لیے نیچرل چیز نہیں جب ہم پیدا کیے گئے عدن میں تو ہمارے اندر تب بھی ایمان نہیں پیدا کیا گیا اب جب ہمیں ایمان کی ضرورت ہے تو ہمیں مشکل فیل ہوتا ہے ایمان ہمارے لیے ایک باہر کی چیز ہے انٹروڈر ہے ایک, ایک ایکسٹرا چیز ہے ایک ایسی چیز جس کو ہمیں اپنے اندر داخل کرنا پڑتا مینس کسی بھی انسان میں کسی قسم کا ایمان ہے, ہے ہی نہیں اس کے اندر ایمان ایکسپیرینس ہو سکتا ہے تجربہ ہو سکتا ہے مشاہدہ ہو سکتا ہے بھروسہ ہو سکتا ہے کام کر کر کے اسے پتا یہ چیز ایسی ہوگی لیکن نیچرلی انسان کے اندر ایمان نہیں ایک جو بائبل کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان پہلے سے موجود ہے مثلا ہم, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس چیئر پہ بیٹھیں گے تو یہ ہم بیٹھ سکتے ہمارا وزن اٹھا لے گی بیسکلی وہ ایمان نہیں ہے وہ ایکسپیرینس ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نالج ہے جہاں تک ڈاکٹرائن کا تعلق ہے تو چونکہ جب انسان بنایا گیا اس کو ایمان کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ کامل حالت نہیں اس کو یقین رکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ کامل یقین میں زندگی بسر کرتا لیکن جب وہ گنا کے ٹریب میں گر گیا تو اس کو ایمان کی ضرورت پیش آئی کہ وہ اس کو باہر نکال سکے اس وقت اس کے لیے اب ایمان رکھنا مشکل ہے کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں یو گیٹ اٹ اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن تو چونکہ نیچرل مین کے پاس چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے اس کے پاس فیت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک قدرتی ایلیمنٹ نہیں ہے. اس لیے خدا کو, خدا کو دینا پڑتا ایمان خدا کو دینا پڑتا ایمان خدا کو دینا پڑتا اگر اس کو دینا پڑتا ہے تو ہمیں لینا پڑتا ہے ہی از ولنگ ٹو گیو اینڈ وی شوڈ بی ولنگ ٹو ریسیو چونکہ اس کو دینا پڑتا ہے اس لیے وہ دے گا کیونکہ ہماری ضرورت ہے ہماری مجبوری اگر یہ ایمان جو وہ دیتا ہے ہم نہیں لیں گے تو ہم نجات نہیں پا تو سب سے پہلا ایمان جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے وہ ایمان یہ ہے کہ میں ہوں خدا اپنے بارے میں ہمیں ایمان دیتا ہے آئی ایگزٹ دہرے لوگوں کے پاس یہ بھی ایمان کیوں نہیں ہے کیونکہ بائی نیچر ایمان کے خدا انسان کے پاس ایمان نہیں ہے سو so, جہاں تک نجات کا تعلق ہے سب سے قیمتی چیز جو خدا نے ہمیں اس میں دی ہے وہ ایمان ہے اور ایمان لائے اور شک نہ کرے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن نجات کے لیے ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے سو فیت از سم تھنگ ویری ویری ویری ڈفیکلٹ اگر یہ ڈفیکلٹ ہے مشکل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت کیونکہ نیچرل مین کے پاس ایمان نہیں چونکہ ہمیں اب نجات کے لیے ایمان چاہیے تو پہلے ایمان آئے گا تو پھر نجات ہے ایمان کے لیے کیا چاہیے آ, سوری نجات کے لیے ایمان چاہیے تو اگر ہمیں نجات چاہیے ہماری ضرورت نجات ہے لیکن نجات کی ریکوائرمنٹ ایمان ہے نہ نجات ہمارے پاس ہے تو نہ ایمان ہمارے پاس ہے اگر خدا نے ہمیں نجات دینی ہے تو پہلے اس کو ایمان دینا پڑتا ہے یو گیٹ اٹ اس لیے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور کسی نے ہمیں دینی ہے اس کا مطلب ہے وہ گفٹ ایمان کیا ہے گفٹ نجات کے لیے ایمان گفٹ اف دو باب آٹھ اور نو آیت ہم پڑھیں گے ارس دو باب آٹھ اور نو آیت. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بکشش ہے اور نہ ایمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے سو so, یہاں پہ پالو سسول اس کو بہت کلیئر کرتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے نجات ملے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخش اٹس اے گفٹ فرام گاڈ کیا چیز خدا کی طرف سے گفٹ ہے ایمان اور نجات خدا کی طرف سے گفٹ کاموں سے نہیں تاکہ تم اس سے فخر نہ کر سک نہ ایمان کاموں سے ملتا ہے نہ نجات کاموں سے مل نجات کس سے ملتی ہے ایمان سے ملتی ہے ایمان ہمارے پاس ہے نہیں ہمیں دینا پڑے گا خدا کو ایمان تاکہ ہم نجات پاس سکیں تو ہمیں جو پہلا گفٹ خدا سے ملتا ہے وہ کیا ہے ایمان اور وہ ایمان ہمارے اندر کیا لاتا ہے نجات اور یہاں پہ آپ ایمان کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے اور یہی مشکل ہے دنیا کے دنیا میں یا دنیا کے ساتھ یہ وہ نجات کیوں نہیں پا رہی کیونکہ ان کو ایمان نہیں مل رہا اینڈ فیتھ از اے گفٹ فروم گن لیس دے گیٹ دیٹ فیتھ دے کین گیٹ دیٹ ایمان کے بغیر نجات نہیں مل سکتی اب اس ایمان میں کیا شامل ہے خدا پہلی چیز کس پہ ایمان خدا پہ ہم. سیکنڈ بات کس چیز پر ایمان یسو مسیح پر ایمان کہ وہ ہمارا نجات دہندہ تیسری بات یہ ایمان کہ جب ہم یسو پر ایمان لائیں گے ہمیں نجات مل جائے یہ ہے نجات بخش ایمان وہ ایمان جو نجات دیتا سو اٹس اے گفٹ فیت ابلٹی نہیں ہے فیت ایکسپیرینس نہیں ہے Faith, خدا کی طرف سے گفٹ اور جب تک یہ گفٹ ہمیں نہ ملے ہم نہ خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں نہ خدا کی کنگڈم کے اور نہ ہم نجات میں داخل ہو سکتے ہیں یا اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے سو so, ہم نے خدا کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے نجات پانے کے بعد اگر آپ خدمند میں بلائے گئے ہیں اور آپ نے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کو نہیں چاہیے آپ کے پاس ہے خدا کو اپنے کام کے لیے وہ نہیں چاہیے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کو نہیں چاہیے آپ میری بات سمجھ رہے آپ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ اچھا گا سکتے ہیں میں بھی آپ اچھا باجاب بجا سکتے ہیں میں بھی آپ بہت فیتھ فل ہیں مے بھی آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہے میں بھی آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کو نہیں چاہیے اپنے کام ہم ان چیزوں کے بغیر جو خدا ہمیں دیتا ہے خدا کا کام نہیں کر سکتے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان سے خدا کا کام نہیں کر سکتے ہاں ان سے ہم ایک اسٹرکچر بنا سکتے ہیں کوئی عبادت کر سکتے ہیں میٹنگ کر سکتے ہیں شوشا کر سکتے ہیں خدا کا کام نہیں کر سکتے اور جب تک کسی کی زندگی میں خدا کا تجربہ نہیں ہے وہ خدا کا کام نہیں کر سکتے پرسنلی شخصی طور پر جب تک آپ کی زندگی میں خدا کا تجربہ نہیں ہے آپ کبھی بھی خدا کا کام نہیں کر سکتے آپ جیکب کی طرح بھاگتے رہیں جب یقوب کی زندگی میں خدا کا تجربہ آیا اس نے بھاگنا چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کے پاس واپس چلا گیا جو اس کا دشمن ایکسپیرینس ود گاڈ ہم اس قابل بناتا ہے ہم منسٹری کردمت ان ساری چیزوں کی بیس کیا ہے ایمان ایمان کیا ہے گفٹ تو نجات کے لیے جو ایمان ہے وہ بھی گفت ہے شاگرد بننے کے لیے جو ایمان ہے وہ بھی گفٹ ہے خادم بننے کے لیے جو ایمان ہے وہ بھی گفٹ ہے خدمت کرنے کے لیے جو ایمان ہے وہ بھی گفٹ ہے خدا سے کیا مانگے خدا مجھے بار بار ایمان کا گفٹ ہے نجات کے لیے معذات کے لیے خدمت کے لیے اور جو بھی ہماری نیت ہے اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے ایمان سننے سے پیدا اس کا مطلب ہے اس سے پہلے وہ نہیں تھا اگر کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے ایک بچہ پیدا ہو ہے اس کا مطلب ہے اس سے پہلے وہ نہیں تھا اب اس کی پیدائش ہوئی ہے پہلے نہیں تھا اس کا مطلب ہے کلام کے بغیر کسی کے پاس کوئی ایمان نہیں پیدا نہیں ہوا پیدا کیسے ہوتا ہے ایمان کلام سے اس لیے خدا نے ہمیں کلام دیا ہے کلام جو پہلی چیز ہندو میں پیدا کرتا ہے وہ ایمان ہے اور وہ ایمان نجات اور معجزات اور ڈسائپل اور خادم اور منسٹریز اور چرچ اور, اور اور اور اور چیزیں پیدا کرتا تو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا وہ نہیں ہے جہاں کلام نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے انسان کے پاس ایمان نہیں ہے یو گیٹ اٹ وہ سنے گا تو ایمان پیدا ہو جائے گا نہیں سنے گا تو ایمان نہیں نالج ہو سکتی ہے انفارمیشن ہو سکتی ہے ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے ایمان نہیں ہو سکتا ہے کلام کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا سو so اس لیے یہ مست ہو جاتا ہے کلام سنایا جائے بار بار کلام سنایا جائے ہمارے لیے ہو جاتا ہے ہم بار بار کلام سنے تاکہ ایمان کے ایک لیول سے دوسرے لیول رائی کے دانے کے ایمان سے بڑھ کر ایمان کے درخت تک ہوں ہمارا ایمان بیماروں کو شفا دینے سے بڑھ کر مردوں کو زندہ کرنے والا ایمان پہاڑ ہٹانے والا ایمان بنے کیسے یہ سارا ایمان کیسے بنے گا کلام سنتے رہنا قبول کر سو so, ایمان کا جو سب سے ڈیپ کنیکشن ہے وہ کلام کس مور یو اسٹے مور فیتھ یو جتنا زیادہ کلام پڑھتے جائیں گے سنتے جائیں گے ایمان جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اسی لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں بار بار کلام کو پڑھتے کلام سے کیا پیدا ہوتا ہے ایمان ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے سو نیچرل مین کے پاس کوئی ایمان ہے. وہ نامی مسیحی بھی جو چرچ میں جاتے ہیں لیکن کلام نہیں پڑھتے ہیں کلام کو قبول نہیں کرتے ہیں کلام کو سمجھتے نہیں ہیں ان میں ایمان نہیں ہے. اور بغیر ایمان کے اینڈ کیا ہے جہنم خدا کی بخشش کو لوز کرتے ہیں اس لیے جو منسٹری ہے خدمت ہے وہ کلام کی خدمت یہی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا کلام کی خدمت کے علاوہ اور کوئی خدمت نہیں پہلے خدمت کیا ہونی چاہیے کلام کی ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے کلام سے سم ٹائمس ہم سے لوگ سوچتے ہیں کلام گواہیوں سے پیدا چاند لوگ آ کے گواہی دیں گے ہمیں شفا ملی ہے تو اور لوگوں کا بھی ایمان پیدا ہوگا کہ وہ شفا پائے لیکن بائبل کہیں بھی یہ نہیں بتاتی ہے کہ گواہی سے ایمان پیدا ہو بائبل کہتی ہے کلام سے ن سے کلام سے مسیح کے کلام سے اور یہ میری سمجھ میں بات آج تک نہیں آئی کہ پینڈیکاس سے لوگ شفاہ کی گواہیوں کی لیتے ہیں میٹنگ سے کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے اس سے کبھی بھی ایمان پیدا نہیں ہو سکتا بن سکتے ہیں کچھ اور ہو سکتا ہے کلام نہیں پیدا ایمان نہیں پیدا سو دا بیسٹ تھنگ اینڈ دا دعا کریں کلام لیں اور خدا کے لوگوں کے ساتھ رہما ورڈ شیئر کریں اور ان کی زندگی حالات بیماری ایوری تھنگ چینج کئی جگہ آپ پینٹیکس میٹنگ میں دیکھیں گے لوگ کل سے پہلے گواہیاں لے بڑی بڑی لائن لگی گواہیاں یہ آپ نے پیٹرن کہاں سے لے لی وائی از دا چی گیٹنگ میٹ ٹیسٹ منی پروڈیوس نو فیتھ ہیلنگ ٹیسٹ منی پروڈیوس نتنگ ایوری تھنگ از پروڈیوس بائی دا ورڈ گاڈ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے تو اس کلام سے ایمان جرمنیٹ ہوتا ہے ایمان پیدا ہوتا ہے اگین اینڈ اگین وی مسٹ پرے کہ لوگوں کو ایمان کا گفٹ ملے ایمان اس لیے رول قدس کی نو نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت کیا ہے ایمان کی نعمت جن کے پاس یہ نعمت ہے وہ جب لوگوں کو منسٹر کرتے ہیں تو ان میں ایمان جو ہے وہ, وہ ٹرانسفر ہوتا ہے ایمان دو طرح سے منتقل ہوتا ہے ایک کلام سے اور ایک کلام کی نعمت سے اور ایمان کی نعمت سے تھرو ورڈ اینڈ تھرو گفٹ آف فیتھ پترس پترس شما شماؤن شیطان نے مجھے تجھے مجھ سے مانگ لیا کہ گہوں کی طرح پٹ کے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے تو اگر تُو ایمان کو لوز کر جائے گا تُو نے پترس سب کچھ لوز کر اور جب تو رجول آئے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا جو بھی چیز ہمیں خدا سے ملنی یاد رکھیں دو وہ چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے فیت پہ اور پریر۔ دعا اور ایمان ایمان ہمیں دعا میں مضبوط کرتا ہے اور دعا ہمیں ایمان میں مضبوط کرتی ہے لیکن ایمان کلام سے پیدا ہوتا ہے اور دعا سے مضبوط ہوتا ہے کچھ بھی آپ نے خدا سے لینا ہے یا دو چیزیں ضروری ہیں فیت اور پریئر اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بلڈ اپ کرتے ہیں ایمان دعا کو مضبوط کرتا ہے اور دعا ایمان کو مضبوط کرتا ہے اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ آپ میں ایمان ہوگا آپ اتنی زیادہ دعا کریں گے اور جتنی زیادہ آپ دعا کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اس لیے جو ماؤنٹین رموگ فیت ہے وہ پریئر سے بند اس لیے مرکز کی انجیل میں یسو مسیح نے کہا کہ اگر تم یہ دعا کرو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور سمندر میں جا گرے اور شاک نہ کرو اور اپنے دل میں شاک نہ کرو تو ایسے تمہارے لیے ہو جائے گا تو یہ ایمان جو پہاڑوں کو ہٹاتا ہے اس دعا سے پیدا ہوتا ہے جو پہاڑوں کی طرح کی دعا لوہیا ماؤنٹین پریئر پروڈیوس ماؤنٹین ریموونگ جب ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا ایمان ایمان جو بلڈ اپ ہوتا ہے ایمان کے جو مسلز ہیں وہ پریئر پہ ڈیپینڈ کر ایمان کی پیدائش کلام پہ ڈیپینڈ کر لیکن ایمان کی گروت کلام اور دعا پہ ڈیپینڈ کر سو پہاڑوں کو ہٹانے والا فیت کیسے پیدا ہوتا ہے جب آپ پہاڑوں کی طرح دعا کر پہاڑوں کی طرح دعا, دعا کیا ہے when you pray for hours and hours and hours long long long long prayers جب آپ ایک ہی سٹریچ میں لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی, لمبی نو گھنٹے دس گھنٹے چار دن لانگ کرتے ہیں یہ وہ دعا ہے جو پہاڑوں کی مانتا ہے اکیاں چکنا میبل پہاڑا مدد لئی میں اس میں اس لیے دعا کا جو سمبل ہے وہ پہاڑ اور یہ سمسی پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ساری رات دعا کرتا رہا ہے وہ کوئی زتون پہ چلا گیا اور پہاڑ پہ دعا کرتا رہا ہے خدا نے موسا کو اپنے پاس اوپر بلا لیا پہاڑی پہ اوپر بلا لیا اور موسا وہاں پہ دعا کرتا جتنی بڑی آپ کی پرابلم ہے اتنی میں تین چار دن کسی سے نہ ملے دعا کے چیمبر میں چلے جائیں ماؤنٹین پریئر کریں اور جب آپ اس ماؤنٹین پریئر سے باہر آئیں گے آپ کا جو فیتھ ہے وہ ماؤنٹین ریموونگ فیتھ اور اس دعا کو سیکرٹ چیمبر پر جب آپ خدا کے سیکرٹ خانوں میں کشیدہ خانوں میں داخل ہو جائے گرچہ پال کے لیے یہ پنشمنٹ تھی کہ وہ لمبے لمبے عرصے قید خانہ میں رہتا تھا لیکن اس کے لیے یہ پرولیج بھی تھی کہ وہ وہاں پہ لمبی لمبی دعائیں بھی کر سو so, اگر آپ نے خدا کے لیے ایک سورما بننا ہے جائنٹ بننا ہے تو پریئر جائنٹ بنے پریئر میں سورما بن ائنٹ بنے پھر آپ فیتھ جائنٹ بنے پھر خدا آپ کو اس پوائنٹ پہ لائے گا کہ آپ قوموں کو مسیح کی خوشخبری سنا آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم چاہتے ہیں ہر چیز فورن مل خداون تیرے شاگرد اس بدرو کو کیوں نہیں نکال سکے یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتے یہ پہاڑ دعا اور روزے کے بغیر نہیں اب سک آج ہم ہر چیزوں کو ایزی لیتے ہیں. انسٹنٹ فورن یہ چیز فورن ہو جائے فورن منسٹری فورن چرچ ہو جائے فورن ایڈ آ جائے فورن میریکل ہو جائے اٹیکس مین آف پریئر خداون ہمیں دعا کرنا سیکھا شاگردوں نے نوٹ کیا کہ خداوند کے لائف میں جو ڈفرنس ہے وہ ایمان کا ڈفرنس اور اس میں جو ایمان کا ڈفرنس ہے وہ اس کی دعا کا ڈفرنس جب آپ کی دعا ڈفرنٹ ہو جائے گی آپ کا ایمان بھی ڈفرنٹ ہو جائے گا جب دعا مضبوط ہو جائے گی تو ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا جب دعا پاور فل ہو جائے گی تو ایمان بھی پاور فل ہو جائے گا جب دعا لمبی ہو جائے گی تو ایمان بھی لمبا ہو جائے گا جب آپ کو دعا میں ایکسپیرینس ہوں گے تو آپ کو ایمان میں بھی, بھی ایکسپیرینس سو so, ایمان گفٹ نیچرل مین کے پاس کوئی ایمان نہیں کارنل مین کے پاس کوئی ایمان نہیں نامی بلیور کے پاس نامی مسیح کے پاس کوئی ایمان نہیں کیونکہ بائی نیچر آدمی کے پاس ایمان نہیں تھا اس کو ضرورت نہیں تھی وہ پرفیکٹ بنائیں بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ اس نے اپنے ایمان کو لوز کر دیا بائبل میں لکھا ہے اس نے جلال کو لوز کر دیا خدا کے جلال سے محروم ہو وہ ایمان سے نہیں محروم ہوا کیونکہ ایمان تھا ہی نہیں اس کے پاس وہ کس سے محروم ہوا جلال سے محروم اب نہ ہمارے پاس ایمان ہے تو نہ دعا ہے اور نہ جلال ہے سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہیو فیتھ بیک اٹس ناٹ نیچرل فورس خدا پہ ڈپینڈ کرنا خدا پہ ٹرسٹ کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ یہ ہو جائے گا خدا من نے کہا کل کے لیے فکر نہ کرو تمہارے لیے آج کا کام ہی کافی جو بندہ یا بندی کل کے لیے فکر کرتا ہے اس میں ایمان ہے ٹرسٹ گاڈ اس نے زندگی دی ہے وہ کل بھی زندگی لیکن تین چیزیں انسان کے لیے بہت قیمتی اور وہ تینوں چیزیں پیسے سے نہیں ملتی فری ہیں اور ان تینوں چیزوں کے بغیر بندہ جو ہے وہ زندہ نہیں کر سکتا یہ تین چیزیں خدا کو فری دے دیتا ہے تو باقی چیزیں نہیں دے گا. کیوں اس بات کی فکر کرتے ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے کیا پہنیں گے کل کیا ہوگا کیا دنیا دنیاوی لوگ ان باتوں گناہ گار لوگ ان باتوں کی فکر میں نہیں رہتے ہیں ان کے پاس تو ایمان نہیں ہے وہ فکر میں رہتے ہیں جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ فکر میں رہتا ہے جس کے پاس ایمان ہے وہ خوشی میں رہتا ہے میں خدا نے آج مہیا کیا ہے خدا کال بھی دے دے آگے لوہیا وہ تین کی ان چیزیں کیا جو فری ہیں زندہ رہنے کے لیے نمبر ون واٹر پانی پانی آپ کو کیسے ملتا ہے فری نیچر نے آپ کو فری دی ہے نمبر دو ہوا تین منٹ آپ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اونلی 3 منٹ اینڈ مین اس یہ فری ہے بالکل فری ہے جو زندہ رہنے کے لیے مست ہے نمبر تین سن شائن دھوپ دھوپ کے بغیر لائف سروائو نہیں کر سکتی ہے اکالوجی جو ہے دنیا کی قائم ہی رہ سکتی ہے اگر یہ تین سب سے قیمتی چیزیں بالکل فری ہیں تو باقی چیزیں روٹی پانی نہیں آپ کو ملتے کہتا ہے کس بات کی تم فکر کیا کھائیں گے کیا پیئے کیا ہیو فیت ایمان رکھ اور ایمان رکھنے تو مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے نیچرل مین کے پاس فیت ہے نہیں ہے شروع سے ہمیں نہیں دیا گیا ہماری نیڈ نہیں تھی انا کی وجہ سے ضرورت پیدا ہوئی کہ اب ہمیں ایمان رکھنا پڑا اور کرش کی وجہ سے انسان کی یہ نیڈ ہے اب وہ ایمان اب ہمیں سیکھنا ہے ہم ایمان رکھیں لیکن ایمان کی پیدائش جو ہے وہ کلام سے ہوتی ہے تو کلام ماں ہے جو بچے کو جنم دیتا ہے جو ایمان ہے اگر آپ ماں نہیں ہوگی تو بچہ کہاں سے کلام کیا ہے وہ ماں کی جگہ ہے ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے سننے سے تو جو چیز پیدا کر رہی ہے وہ ماں ہے سو ورڈ آف گاڈ از لائک اے مدر جو ہمارے اندر ویئن فیت پاور نوائٹنگ پیدا کرتا ہر چیز تو کلام پیدا کرتا ہے پہلے بھی اس نے سب کچھ پیدا کیا کیا یہ انہوں نے اپنے پہلے خاتمے نہیں دیکھا سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہو کس کے وسیلہ سے کلام کے وسیلہ سے مسیح کلام ہے پہلے بھی وہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا سکس ڈیز میں تو کلام نے سب کچھ پیدا کیا اور آپ بھی کلام ہی سب کچھ پیدا کیا ہر چیز پیدا ہی کلام سے ہو تو امپورٹنٹ کیا ہوا کلام تو جو چیز پیدا کر سکتی ہے ہمیں وہی منسٹری دی گئی ہے کلام کی خدمت دی گئی ہے ہر چیز کلام سے پیدا ہو موجودات کلام سے پیدا ہو ایماندار کلام سے پیدا ہوتا ایمان کلام سے پیدا ہوتا ہے ہو رہی ہر چیز تو پھر کلام کو سمجھنا اور بار بار پڑھنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اس کو جنور کرنا احمق ہونے کے برابر ہے یہ تو ماں ہے آپ کی. اگر خدا آپ کا باپ ہے تو کلام آپ کی ماں ہے لویا اگر ی, اگر یس مسیح مقدسہ مریم کے بوم میں پیدا ہوئے تو کلام سے پیدا ہے. وہ کلام جس کے پیچھے رول قدس کی قدرت سو ہر وہ کلام جس کے پیچھے رول قدس کی قدرت ہے وہ پیدا کر سکتا کون سا کلام ہے پروفیٹک کلام نبوت جو رول قدس کی طرف سے ہوتی ہے وہ کلام ہے اور وہ لازمی کیا پیدا وہ کرے گا وہ پیدا کرے گا جو کچھ کلام کہے گا وہ کلام پیدا کرے گا. اس کے اندر کیا ہے پاور ہے کیا پاور ہے پیدا کرنے سو دس ورڈ لائک اے مدر اس لیے پال کہتا ہے میں نے تمہیں کلام کا دودھ پلایا ماں کے کہتے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو کلام کیا ہے دودھ کی طرح more یو ڈرنک اینڈ the more پاور you گین دا مور انرجی یو گیلویا کسی بھی چیز کے لیے ایمان چاہیے کہاں سے ملے گا نجات کے لیے چاہیے شفا کے لیے چاہیے معجزات کے لیے چاہیے کسی کے چینج ہونے کے لیے چاہیے فائنینسز کے لیے چاہیے فار اینی تھنگ اینی تھنگ ایوری کہاں سے ملے گا ورڈ گاڈ مجھے تیرا کلام ملا میں نے اسے نوش کی ٹیک دا ورڈ آف اٹس یور اسپرچل مدر کیونکہ جو ایمان کو پیدا کر سکتا ہے جو ہماری پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر چیز پیدا کر سا. پہلے بھی پیدائش کیسے ہوئی ہے کلام سے تودا میں کلام تھا اور کلام خدا کے یہی داد میں خدا کے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے کس کے وسیلہ سے کلام سو so, ہماری جو گریٹسٹ نیڈ ہے فیت فیت ایمان رکھو جیسا تیرے ایمان ہے تیرے ساتھ ویسے ہوتا ہے جہاں ایمان ہے تجھے اچھا کر شفا خدام نے اس کو دی تھی مفلوج کو اور اسے کیا جاتا ایمان نے تجھے اچھا اگر ایمان نہ ہوتا تو اچھا نہیں رات دن تیرا دھیان شریعت کی بات پھر تو خوب کامیاب ہوگا اور تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی شریعت کلام سب کچھ تو اس میں سے نکلنا ہے اب ہم کچھ جات پڑھیں گے دیکھنے کے لیے کہ سیونگ فیتھ کیا ہے زبو اس کی پانچ میں اپنی راہ گداور پر چھوڑ دے اور اس پر چوکل کر وہی سب کچھ کرے گا دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف فیتھ کیا کر اپنی راہ اپنے فیصلے اپنی زندگی اپنی پریشانیاں اپنی مشکلات قرآن پہ چھوڑ دے وہ تیری رہنمائی پہلا پوائنٹ کے پہلا اسٹیپ کے فیتھ کا خدا پہ چھوڑ دے اور یہ انسان کی پرابلم انسان کچھ بھی خدا پہ نہیں چھوڑنا چاہتا سب کچھ خود ہی کرنا چاہتا سمپل سی بات ہے پریشان ہونا اور فکر کرنا کسی بھی چیز کا حل نہیں تم میں سے کون ہے جو فکر کر کے اپنی زندگی کی ایک گھڑی بھی بھڑا سکتا فکر کرنا اور پریشان ہونا کسی چیز کا کوئی حل نہیں دعا کرنا خدا پہ چھوڑ دینا اور ایمان رکھنا سب چیزوں کا لویا دوبارہ پڑھیں گے پھر ہم زبو سینتی اس کی پانچویں اپنی راہ خداون پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر راہ کا مطلب ہے سفر زندگی کا سفر کل کا دن خدا پہ چھوڑ دے اگلا سال خدا پہ چھوڑ دے اگلا مہینہ خدا پہ چھوڑ دے خدا میری مدد کرے گا خداون پہ توکل کر خدا سب راہوں میں سب باتوں پہ خدا پہ بھروسہ رکھ یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن اگر اگر آپ کسی سے پوچھیں یا کوئی آپ سے پوچھے ایمان کا مطلب کیا ہے زبور 37 پانچویں آئند یہ ہے ایمان کا مطلب سب کچھ کلام کے مطابق خدا پہ چھوڑ دینا منسٹری کو خدا پہ چھوڑ دینا فکروں کو خدا پہ چھوڑ دیں یوننا تین باپ پندرہ آئیں تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے دیکھیے ایمان جو اس میں لاتا ہے اس کو پہلی چیز کیا ملتی ہے ہمیشہ کی زندگی جو سب سے قیمتی چیز اور جانک کا مطلب یہ ہے کہ جب, جب یہ سب سے قیمتی اور مشکل چیز تمہیں صرف ایمان سے مل جاتی ہے تو کیا باقی چیزیں تمہیں نہیں ملے گی تو سیکنڈ بات کہ ایمان کیا ہے یسو مسیح پر ایمان لانے کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی کیا مل گیا آپ کو ہمیشہ کی زندگی جب ہمیں وہ زندگی مل گئی جس کا نام ہے ہمیشہ کی زندگی پھر اس زندگی کی ویلو نہیں اس کے آگے اس زندگی کی ویلو کم ہے جو ختم ہونے والی زندگی ہے اور او زندگی کی ویلو زیادہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ایمان کی سیکنڈ ڈیفینیشن کیا ہے یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی تیسری بات رومیون چی باپ, رومیو باپ سترائے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گنا کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈالے گئے تھے تیسرا مطلب ہے ایمان کا دل سے تعلیم کے فرما بردار ہو جانا یعنی دل سے تعلیم کو ماننا کون سی تعلیم کو کی تعلیم کو بائبل کی تعلیم کو دل سے ماننا یا اس کی تاب داری کرنا یعنی اس پر عمل کرنا ہم اسی چیز پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے دل میں دل سے نصیح کی تعلیم پہ عمل کرنا چوتھی بات رومیو دس باب نو اور دس آئے ایمان کیا ہے رومیو دس باب نو اور دس آئے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداون ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے ایمان کا تعلق دل کے ساتھ کس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ مائنڈ جو ہے وہ ایمان ہی ڈر سکتا ذہن ایمان ہی ڈال سکتا ہارٹ ہارٹ کہہ لیں یا اسپرٹ کہہ لیں دل جو ہے اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں ایمان اور جب بائبل دل کہتی ہے اس کا مطلب یہ دل نہیں جو فزیکل ہے جب بھی بائبل دل کی ٹرم یوز کرتی ہے اس کا مطلب ہے اسپرٹ روح ایمان کا تعلق روح کے ساتھ ہماری روح مسیح کو جاتا ایمان کے ساتھ قبول کر اس کا مطلب ہے ایمان کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہمارے جان کے ساتھ نہیں ہمارے سول کے ساتھ نہیں ہمارے مائنڈ کے ساتھ نہیں ہمارے انٹیلیجنس کے ساتھ نہیں ایمان کا تعلق ہمارے اسپرٹ کے ساتھ اگر روح میں ایمان نہیں ہے ہمارے اندر ایمان نہیں ہے آپ کے اندر کے انسان میں جو حقیقی انسان ہے ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں پانچویں بات دوسرا تین بار سولہ سترہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے اور اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے سو so, اس غرض اس میں ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ نمبر پانچ فیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بائبل پر ایمان رکھے کہ یہ الہام ہے اور خدا کا کلام اور با, دو باب اس کی تیرہ ہیں اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا بھروسہ رکھنا خدا پہ جب نے زبور سہمتی سے پڑھا خدا پہ ٹرسٹ کرنا اور جو گریٹس چیپٹر ہے فیت کا بائبل میں ابراہنیم گیارہ باب اس کی پہلے دو تین برسز کرنا سفا دو سو انیس اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ہم دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے اب ایمان کیا ہے جو چیزیں دیکھی نہیں ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہیں پہلے نہیں تھا پہلے ہمیں یقین نہیں تھا ایمان نہیں تھا نیچرل مین کے پاس فیب نہیں ہے لیکن اب ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہیں اندیک چیزیں ہیں آسمان ہے نجات ہے فرشتے موجود ہیں اندیک چیزیں موجود ہیں جہنم موجود ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں ایمان کیا ہے ہمیں خدا کی نالج دیتا ہے ہم نے نہیں دیکھا عالم خدا نے کیسے بنایا لیکن بائبل کی وجہ سے ہم اس پر یقین رکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں خدا نے ان کو بنائے یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظہری چیزوں سے بنا ہو ایمان ہی سے حاضر نے قائم سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اس کا مطلب ہے ایمان ہی سے عبادت کی جاتی عبادت کا تعلق قربانی کا تعلق پرست کا تعلق خدمت کا تعلق ایمان کے ساتھ اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اور اگر وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے ایمان اتنے کافی تھینک یو سو نیکسٹ چیز جو ہم ایمان کے تعلق سے دیکھیں گے پہلے ہم نے چیز دیکھی ایمان ایک گفٹ ہے خدا کی طرف سے اور کلام سے پیدا ہوتا ہے اور دعا سے مضبوط ہوتا ہے پہلا گفٹ نجات سے بھی پہلے جو گفٹ ہمیں ملتا ہے وہ ایمان ہے جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے ہم توبہ نہیں کریں گے اور جب تو توبہ نہیں کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے ہمیں نجات نہیں ملے نجات سے پہلے کیا آتا ہے توبہ اور ایمان یا نجات سے پہلے آتے ان کے بعد نجات آتی یا ان کے رزلٹ میں نجات ملتی توبہ اور ایمان کے رزلٹ میں نجات ملتی سو پہلا گفٹ جو ہمیں ملتا ہے خدا کی طرف سے ردس کی مدد سے وہ ہے پھر ایمان لائیں ایمان رکھیں تاکہ ہم نجات ہیں اس کا مطلب ہے ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے کلام سے جب ہم لوگوں کو کلام سناتے ہیں لوگ کلام سنتے ہیں تو ان میں یہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بہت جیسے میں نے پہلے کہا دوں سے ایمان نہیں پیدا کلام سے ایمان پیدا اور پچھلے دنوں جی سی ٹی وی پہ انٹرویو آ رہا تھا راؤ سابڑ صاحب کا ان کی خدمت کے بارے میں ان کے فیملی کے تعلق سے بڑا اچھا انٹرویو تھا میں اگر آپ نے دیکھا سنڈے کو جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کیبل نیٹورک پہ لیکن ان سے ٹیکنیکلی جو پہلا ہی پوچھا گیا وہ غلط اب اس میں ان کی کوئی مسٹیک نہیں جس نے کوشچن پوچھا ہے یہ اس گیا, جیسے بھی گیا, یہ اس کی مسٹیک ہے اور پہلا یہ تھا کہ آپ نے توبہ کا اٹس انٹائرلیز رانگ ایز این تھو یعنی اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا ڈاکٹر کا error. پہلی چیز جو ہے جو جس سے ہماری مسیحی زندگی شروع ہوتی ہے وہ نچات توبہ اور ایمان وہ ہڈن چیز ہے جو ہمارے اندر ہے اور اس کے ریزلٹ میں جو ہمیں ملتا ہے وہ نچات کبھی کسی یہ کوشچن نے کرے ہمیں توبہ کر جو گیڑی توبہ اور اس لیے مشنوں کا لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہماری ٹرمنالوجی ٹھیک نہیں ہے بائبل کے مطابق توبہ جو ہے وہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں وہ کوئی منزل نہیں نجات منزل ہے نجات گفٹ ہے توبہ ہم کرتے ہیں نجات وہ دیتا ہے جو اس نے ہمیں دی ہے وہ چیز کاؤنٹ کسی یہ نہ بجا میں توبہ کر اٹس اے ویری ویری ویک کو یہ انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے کہ ابھی آپ کو مزید تھولوجی کے ضرورت بائبل کی جو لینگویج ہے وہ ہے نئی پیدائش نجات بھی بائبل کا ہم یوز کرتی ہے آگے جا کے لیکن اگر آپ لیٹر گاسپلز میں دیکھیں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی داخل نہیں جو زیادہ پاورفل ورڈ ہے اس ایکسپیرینس کو بیان کرنے کے لیے جس نے ہماری زندگی کو بدلا ہے وہ, وہ ایون نجات کا بھی ورڈ نہیں ہے وہ توبہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے دوسری پیدائش یا نئی پیدائش بلکہ نئی پیدائش کا ورڈ نہیں دوسری پیدائش کا ورڈ ہے انلیس سام ون از بورن اگین اسٹڈی میں میں نے شاید بتایا تھا پہلے بھی بورن اگین دوسری اردو میں نئی پیدائش چل جاتا ہے لیکن زیادہ اسٹرانگ وڈ کیا ہے دوسری پیدائش تو دوسرا ہمیں یہ چاہیے Question یہ ہے کو تھنگ ٹو سیلیبریٹ از ہماری ہمیں نئی پیدائش ہوئی ہے یہ ہماری زندگی میں دوسری پیدائش جس کو ہم نجات بھی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اس میں غلطی نہیں ہے لیکن بیسک چیز کیا ہے نئی پیدائش یا دوسری آپ کو دوسری پیدائش کا تجربہ کب ہے؟ جب ہم دوسری پیدائش کہتے ہیں تو تھولاجیکلی اس کے میننگ اس کا مطلب ہے جب ہم نجات کہتے ہیں توبہ کہتے ہیں توبہ تو ہے ہی نہیں ورڈ ہی نہیں اگلی زندگی کے لئے دو تو تو ایک ایکشن ہے جو ہم نے کیا ہے اپنے ماضی گناہ کو ترک کیا تاکہ ہم اس کے بدلے ایک نئی زندگی نئی پیدائش حاصل کر لیکن جب ہم نئی پیدائش کہتے ہیں اس میں دو چیزیں آتی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہی نہ اور وہ دو چیزیں کیا امپورٹنٹ ہیں نئی پیدائش سے پہلے جو پرانی پیدائش ہے یا پہلی پیدائش ہے اس انسان کے دو حصے ہیں بدن اور جان اور اس کی روح مرتا ہے لیکن جب ہمیں ہمیں ایمان ملتا ہے اور ہم یہ سو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور پھر جب ہم طلبہ کرتے ہیں تو جو نیکسٹ چیز خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے یا کام ہماری زندگی میں کرتا ہے وہ یہ ہے ہماری روح زندہ ہو جاتا ہے اور اب اس لیے یہ آپ ایک نئی پیدائش ہے دوسری پیدائش کیونکہ اب ہم تین چیزیں ہیں روح اور جان اور بدن پہلے ہمیں دو چیزیں رو سوری بدن جان جب ہم نے یسو مسیح پر ایمان لائے اور گناہوں سے توبہ کی اس کے ریزلٹ میں ہمیں کیا ہوا تیسری چیز جو گناہ کی وجہ سے مر گئی تھی وہ ایمان کی وجہ سے زندہ ہو گئی اور وہ ہماری روح ہے اس کو میں کہہ سکتے ہیں لیکن جو بیسٹ ٹرم ہے وہ کیا ہے نئی پیدائش دوسری پیدائش تو دوسری بدائش میں کیا چیز شامل ہے کہ دو حصوں میں جو انسان تھا اب وہ تین حصوں میں پہلا انسان جو ٹو پارٹ سے مشتمل تھا اب ایک نیا انسان بن گیا ہے جو تھری پارٹ پہ مشمل اسپیرٹ سول باڈی روح جان بدن ہر گناگار کی جو رو ہے وہ مردہ ہے اس لیے وہ ہر برا کام کرے گا اس کا زمین مردہ ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے گناوں کی معافی نہیں ملتی سیکنڈ چیز جو نئی پیدائش میں آتی اور جو امپورٹنٹ ہے نیا دل میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا پرانا دل انسان کا اس قدر گناگار ہے ہیلے باز ہے اور لا علاج کیسا ہے وہ لا علاج ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے ادا نے کہا کہ میں اس دل کو ریپیئر نہیں کر سکتا ہوں اس لیے میں تمہیں نیا دل دوں نئی رو اور نیا دل یہ ہے نئی پیدائش تو ہم اس کو توبہ کیسے اس کو ہم توبہ کریں توبہ تو ایک سٹیپ ہے اس میں داخل ہونے کے لیے لیکن تجربہ کیا ہے کہ ہمیں ہماری روح زندہ ہو جاتی ہے اور ہمارا دل نیا ہو جاتا ہے اس لیے ہم ایک نیا مخلوق بن ہیں پرانی چیزیں جاتر یہ دیکھو وہ سب تو نیا مخلوق جو بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو نہیں جاتے اب یہ زمینی مخلوق نہیں ہے اب یہ آسمان ہے اب یہ خدا کا پرزن ہے نیا مخلوق جب آپ نے کورس پڑھا ہوگا نیو کریشن نیو کریشن ایک نیا انسان برج so like اور یہ برج غار کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے اور توبہ کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے پہلے کیا لاتا ہے ایمان جیسے وہ بھی مان لاتے ہیں وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے پھر ہم جو کریں گے وہ خدا تک پہنچے گا اور جو خدا ہمیں دے گا وہ ہم تک پہنچے گا اگر ہم خدا سے کنیکٹ نہیں ہوں گے تو ہم جو مرضی توبہ کرتے رہیں گے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتے بغیر کنیکشن کے ادھر کی چیز ادھر نہیں پہنچے گی ادھر کی چیز ادھر نہیں پہنچے گی ہمیں کیا ہے خدا کے ساتھ کنیکٹ کر دے پھر ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے گنا مسیح پہ منتقل ہو جائے اس برج کی وجہ سے جو ایمان کا پل ہے اور مسیح کی زندگی ہم میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اگر پل نہیں ہوگا تو ٹرانسفر کیسے ہوگا ایمان کیا ہے برج اور جب مسیح کی زندگی ہم میں ٹرانسفر ہوتی ہے جب ہماری توبہ کو خدا قبول کر لیتا ہے مسیح میں اور مسیح کی زندگی ہمیں ہم ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے نمبر فورن ہماری زندہ ہو جاتی جو پہلے گناؤ کے سبب سے مردہ تھے سیکنڈ ہمیں فورن ایک نیا دل مل جاتا ہے جب دل نیا مل جاتا ہے تو رویے بدل جاتے ذہن بدل جاتا ہے خیال بدل جاتے ہیں سوچیں بدل جاتے میں یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک شخص جو کہتے ہیں میں نے توبہ کی ہے اور نجات پائی ہے اس کی سوچیں اس کے ررئیے اس کی گفتگو اب اگر ابھی چینج نہیں ہوئی ہے اس نے کچھ بھی نہیں پایا ایک پروسیس شروع ہوا تھا جو ڈسکنیکٹ مسیح کے ہم شکل مسیح میں اپنی صورت بدلتے چلے جا کنٹینیوسلی اپنے آپ کو پرفیکٹلی چینج کرو اور جلال سے جلال کی طرف بڑھتے چلے تو از اے گفٹ سیکنڈ تھنگ فیتھ از اے برج یہ برج بنتا ہے کلام کی وسیلہ سے ایمان پیدا ہوتا ہے پھر یہ برج بنتا ہے ہم یہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ ادھر پہنچتی ہے اور ادھر سے راست بازی یا معافی یا پروپیٹیشن ہم تک پہنچتے لیکن یہ فیت سیونگ فیت وہ فیت ہے یہ مسیح کی سلیبی موت اور جی اٹھنے پر رکھا جاتا ہے میرے لیے پہلا بے شمار اور جب وہ لوگ جو تھوجی سے واقعی میں سنیں گے واٹ ول دی انڈرسٹینڈ ہم توبہ نہیں کرتے ہیں یعنی توبہ تو ہم کرتے ہیں لیکن توبہ مین ایونٹ نہیں ہے آپ نے توبہ کر دی آپ نے نئی پیدائش کا تجربہ کیا وا توبہ جو رزلٹ میں اور ایمان کے رزلٹ میں پیدا اور اس برج کی وجہ سے ہم جو پہلے اپنے گناہوں میں مردہ تھے اب ہم خدا کے فضل سے خدا کی بخشش سے زندہ ہو جاتے ہیں ایمان میں روح میں زندہ ہو جاتے ہیں اور اب ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں دوسرا کرنت پانچ بار ستارہ اس لیے اگر کوئی اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے قرآنی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئی ہاں جی پہلا تسلی کی وہ پانچ بات تیئی خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن آپ دین حصے ہیں ایماندار کے روح اور جان اور بدن اور نجات سے پہلے انسان کے دو حصے ہیں بدن اور جان اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے لوگ جو ہے وہ بدن اور جان میں رہتے ہیں اس لیے داود کی آپ ضبور پڑیں گے آئے میری جان تو کیوں گری جاتی بہت کم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں روح کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ یوز ایک جگہ پہ داؤد کہتا ہے جیسے ہنی پانی کی نالوں کو ترسی ہے میری روح ادا کے لیے پیاسی ہے لیکن یہاں پہ بھی اوریجنل ہیبرو میں جان کا لفظ یوز ہے کیونکہ نجات کے بغیر یا نئی پیدائش کے بغیر روح جو ہے وہ, وہ زندہ نہیں ہو سکتے ہے لیکن نیو ٹیسٹمینٹ میں روح کو مینشن کیا جان کو آپ دیکھیں گے بہت کم مینشن کیا اسپرچل ایکسپیرئنس کے تعلق سے ابھی ابھی اس ورس کو پال لیں اس میں روح اور جان اور بدن کو خدا اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداون یسو مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہے ہاں جی جیسیوں دو بار اور پہلی دو ورسز سو نیو لائف چینج نیو کریشن نئی پیدائش سیکنڈ برتھ اور اگر ان کو ان ٹرمز کو تھیولوجی میں کہا جائے تو یہ ہوگا سالویشن جاتے سم ٹائمس اگر آپ پینٹی کاسٹل خادموں کو دیکھیں جب وہ کلیئر کانسیپٹ سے منادی نہیں کرتے ہیں میں یا, یا, یا, یا عبادات میں تو کلام میں اور جو سینئر پرئر ہے جس چیز اس پر اسٹریس کیا جاتا ہے وہ توبہ آخری بات ایمان کے تعلق سے کہ ایمان کیا ہے ایمان خدا کے ساتھ ایک رشتہ ریلیشن فرسٹ It's a gift. Number two, it's a bridge. And number three, it's a relationship, a rishtah.